اور جس دن اکٹھا کرے گا انہیں اور جن لے کے سوا پوچھتے ہیں پھر ان نون نونگونہ سے فرمائے گا کیا تم نی گمراہ کر دیے یہ میرے بندی آئے خود ہی بھولے۔